اس وسم الحم و رحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں پایا گیا اور باقی تمام برادر سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف صفاشہ سے نمبر ایک اور چونکہ سلسلہ دست اولاد عرصیہ میں ہیں تو ابراد ایسے کا انداز نمبر اکیس ٹونٹی ون ناولوں کی مبارکہ مت پہنچا رہا ہوں اس طرح آج کے درخت جو ہے ایک سو بہتر ابلک اکیس کی سلب ناولوں کو پیش ہوں اور اس میں جو ہے قرآن آیات ہیں جو بہت ہی بابرکت عظیم آیات ہیں تو قل قلامہ مالکل ملک تو ملک منتشا و تنظرملک من شاہ و توج منت شاع و تو ظلم منت شاہ وید ان کا لاک الشین قدیر والتما اس کے بعد والے کا سلع العمر عید نمبر ایک سو ستائیس ہے طولار و طول جار و طلح من الم و طلِ من الحیہ و من شا وغیر صاحب اللہ مرزن وغیرہ صاحب یہ مبارک صاحب کا تو اس میں چند الفاظ ہیں تو لج النہار و توج الحاع اس جملے کے حوالے سے تو تو یعنی شرفِ لحاظ بابِ فال سے ہے تو لجھو اورجو سے یہ سلاس مزہ اس کا اولا جا لجو ہے یعنی تو اس کے ہے جو ہے و لجا لجو یعنی گھر میں داخل ہونا ایک چیز کا دوسرے چیز میں داخل کرنے کے معنی میں اور اولجا یو لجو تو لجو تو اولجا یو لجو الاجن سے ہے داخل کرنے کے معنی میں چونکہ اس کا توح جو سلاسی مجرد خالا جائے تو اولجا تو لج اللہ یعنی اے اللہ تو داخل کرتا ہے تو داخل کرتا ہے ہاں رات کو دن میں لبتی ہو بن جائے گا طول جل لے لا تو رات کو دن میں داخل کر لیتا ہے وہ طول جل نہ اور تو پھر تو دن کو رات میں داخل کرتا ہے رات کو رات کا کچھ ایسا دن میں اور دن کا کچھ ایسا رات میں داخل کرتا ہے اب آگے جو ہیں وہ تحلی ظلم یا من و تحرج المتا منل ہے یہ تخرجو خراجہ یح رجو سے نکلنے کے معنی میں خراج یح رجو نکلنا باہر ہونا نمودار ہونا ضد غابا کے ابرنا کا معنی رکھے لیکن یہ باوی خراجہ تخرجو اخراجہ یخ رجو سے ہے باب فارک تو اس کے معنی پھینکنا بیچنا وجود میں لانا مندر عام پہ لانا تیار کرنا باہر نکالنا حذف کرنا مست نہ کرنا برطرفی کرنا وغیرہ لکھا ہے تو یہاں پر جو ہے جو لجو کے مانے گیا تو لم ہے من ظلم ہے یہاں نکالنے کے معنی میں نکالنا وجود میں لانا زیادہ مناسب ہے یہاں پر کہ اللہ تو نکالتا ہے تو میں لاتا ہے تو نکالتا ہے ہر زندہ کو مردے سے زندوں کو مردے سے نکالتا ہے زندہ موجودات کو مردہ موجودات سے نکالتا ہے وہ تو یہ تھا اور مردہ موجودات کو ملن ہر زندہ سے نکالتا ہے ہاں جی وطہ رزق و منتشا رضا کا ہاں جی سے رزق بہم پہنچانا اس معنی معنی ہے. رزق کا خود معنی جو ہے جما اس کے ارضاق آتا ہے رزق یعنی روزی آب دانہ ایک یہ معنی ہے کہ دوسرا معنی ہے معنی ہر قابل انتفاط چیز کو رزق بولا جاتا ہے ہر وہ چیز جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے انسان ان شاپر زندگی میں نہ اڑا سکتے ہیں خواہ مادی چیزیں ہوں جیسے کھانے پینے کی تمام نعمتیں خواہ مادی جیسے علم قدرت ہاں جی اور اقتدار یہ سب چیزیں اور خیر و بلائی تیسرا یہ بھی مانا کیا ہے رزق خیر بلائی ہر قابل انتفاع چیز اس کے علاوہ ہم اور بھی جو ہم روزی اور آبدانہ کے معنی کہتے۔ ہیں یہ سب مانا جو ہے رزق کا معنی ہے تو طرز کو منتشا تو رزق عطا فرماتا ہے یعنی کیا ہے تو آبدانہ روزی ہاں جی کھانے پینے کی تمام ضروریات انسان کی پورا کرتا ہے یہ معنی بھی ہے اور ہر قابل انتفاع جو بشر کے لیے فائدہ مند سے وہ بھی تو ہی عطا کرتا ہے اور ہر قسم کے خیر و بلائی بھی تو ہی عطا کرتا ہے جی آخر میں پھر اللہ نے فرمایہ طرز و مندر وغیرہ ایسا اللہ تو جس کو چاہیے وغیرہ ایسا میں کسی حساب کتاب کے یعنی بہت زیادہ رزق نعمتیں اس کو ظاہر باتیں ہر چیز عطا کرتا ہے تو یہ قرآن وعدے ہیں اللہ کا. تو اسے قرآن وعدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس موقع پر ہم نے ایک دعا بھی کریں اے اللہ جب تو ہمیں جس کو چاہے بغیر حساب رض ادا کرتا ہے بس اللہ مرض و بغیر حساب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی اس بشارت پہ بس اے اللہ ہمیں بھی اپنے لطف کرم سے اپنے فضل و رحمت سے بغیر حساب آج ہمیں بھی رض عطا فرما ہمیں بھی جو ہے مات نعمتیں کھانے پینے کی تمام رضا و دانہ ہر قابل انتفاق چیزیں اور ہر خیر و بلائی ظاہر باطنی ہر خیر و بلائی اللہ ہمیں بھی بغیر حساب عطا فرما ہاں جی تو یہ اس مبارک دعا کا مختصر ترجمہ ہے اس میں جو قابل تشریح نکات تین باتیں ہیں میں ایک اعلیٰ نے یہ فرمایا کہ تو لِ جل ل رات کو اللہ تو رات کو دن میں داخل کرتا اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس کی توضیح جو ہے ایک تو اس توضیح دوسرا توجہ نقطۂ اس میں اے اللہ تو زندوں کو مردے سے کرتا ہے اور مردے کو و طل ظلم تر زندے سے نکلتا ہے یہ ایک نقطہ تیسرا جو ہے تردمنت شام بغیر حساب میں بغیر حساب سے کا کیا مطلب ہے توضیح ہے تو ان تین نکات کی توضیع اس کے اندر ہے تو طول جلیل فن نہار و طلجِ نہار اللیل سے مراد اس کی توضیع ہے کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس اکیس آیت سے مراد جو ہے وہی تدریجی ہے اسی طرح وہی تدریجی اور حصہ تبدیلی ہے جو ہمیں رات دن میں دیکھتے ہیں سال کے اندر جو سال بھر میں رات دن میں ہم دیکھتے ہیں سال بھر میں جو سال میں کبھی رات لمبی ہو جاتی ہے دن چھوٹی ہو جاتی ہیں تو کبھی دن چھوٹی ہو جاتی ہیں رات لمبی ہو جاتی ہے کبھی برابر ہو جاتی ہیں تو انہیں کی طرف اشارہ ہے ہاں جی یہی تو اشارہ یہ گرمی کی شروع میں جو ہے دن بڑھنے لگتے ہیں ہاں جی تو دن بڑھنے لگتے ہیں اور رات چھوٹے ہونے لگتے ہیں تو گویا کہ جو ہے دن کو رات میں داخل کیا تو دن بڑھنے لگا اور سردی کے شروع میں کیا ہوتے ہیں رات بڑھنے لگتی ہیں سردی میں رات بڑھنے لگتی ہیں اور دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں تو یہ تو یہاں پر کیا ہوا رات بڑھنے لگتے ہیں تو رات کو دن میں داخل کیا دن بڑھنے لگتے ہیں تو دن کو رات میں داخل کیا یہ معنی سنیں اسی طرح دن اور رات کے بڑھنے اور گرنے کا سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے یہ اس پاک, یہ اس پاک ذات کے قدرت ہے ہنی اس پاک ذات کی قدرت ہے کہ کسی مہلو کے بس قدرت میں نہیں ہے کہ رات کو کم کرنا چھوڑا کرنا ہے ہنی کہ وہ دن اور رات میں سے ایک سکنڈ یا منٹ بھی جو ہے یعنی ایک سیکنڈ یا منٹ کم یا زیادہ کر سکیں یا کسی کی قدرت میں نہیں یہ صرف اللہ تبار و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے کہ وہ رات کو چھوٹا کریں زیادہ کریں دن کو چھوٹا کریں زیادہ کریں اور سال میں جو ہے یہ تبدیلی ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں ابھی گرمی کے موسم آ رہا ہے ہاں جی رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے جون اکیس تک جو ہے رات چھوٹی ہوتی جاتی ہے دن ہوتی جاتی ہیں پھر اس کے بعد سے جو ہے اب پھر دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں رات لمبی ہونے شروع ہو جاتی ہے تا اکیس دسمبر تک تو یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہتا ہے اسی کی طرح اسی تبدیلی تر اشارہ اس کے علاوہ جو ہے تفصیلی نمونہ میں جو ہے جیل نمبر دو سوا بیاسی پر استعد کے ذیل میں لکھا ہے چونکہ دنیا کو تین ایک دنیا کے بیچ میں ایک ہاتھ اس کو خط استوا کے تھے ایک اس کے اوپر کیسا ہے اس کو بلاد شمالی بولتے ہیں ایک خط استوا سے نیچے کا حصہ اس کو بلاد جنوبی بولتے ہیں فرماتے ہیں شمالی اور جنوبی میں بھی جو ہے رات دن چھوٹا اور بڑا ہونے میں گرمی اور موسم بالکل اپوزٹ ہے فرماتے ہیں بلاد شمالی ان خط اتوا سے اوپر والے حصے میں سادیوں کی ابتدا میں سردیوں کی میں وہاں پر دن بھرنے لگتے ہیں یعنی حالانکہ جو ابھی ہم لوگ جہاں رہتے ہیں وہاں سادیوں کی اطلاع میں دن چھوٹے ہونے لگتے لیکن ان علاقوں میں جو حتی تو سے شمال کی طرح ہے ان میں سردیوں کے ابتداء میں دن بھرنے لگتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کے برعکس جو گرمیوں کے آغاز میں ہم کے یہاں راتیں بھرنے لگتی ہیں بالکل ہمارے برعکس ہمیں جو ہے گرمیوں کے آغاز میں ہمیں راتیں چھوٹے ہونے لگتی ہیں ہمیں دن بھرنے لگتے ہیں لیکن وہاں برعکس ہے کہ گرمیوں کے آغاز میں راتیں بھرنے لگتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اور سردیوں کے ابتدا تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہتی ہے جب کہ جمالی جو خط استواء سے نیچے والے حصے ہیں ان میں معاملہ سے کے بالکل براش ہوتا ہے ہاں جی ان میں جو ہے اس کے براش ہوتا ہے میں گرمی کے شروع میں ہاں جی دن بڑھنے لگتے ہیں رات چھوٹے ہونے لگتے ہیں سردی کے شروع میں پھر رات بڑھنے لگتے ہیں دن چھوٹے ہونے لگتے ہیں ہمارے جہاں ہم لوگ رہتے ہیں میں یہی سلسلہ ہے اور جو مکمل خط استوا پہ ہیں ہمیشہ خط اس رہتے ہیں ان میں رات دن جو ہے طالباً برابر رہتے ہیں سال بھر رات دن برابر رہتے ہیں اس لیے خدا تعالیٰ ہمیشہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا رہتا ہے یعنی ایک میں کمی کرتا رہتا ہے اور دوسرے میں اضافہ کرتا رہتا ہے تو اس آیت کا عادقہ طلجل فن نہاۃ النہار نہار کا یہ حصی ہے جو ہم محسوس کریں دوسرا توہرے حی من المئی تھے ہاں جی ہر زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور توہرے ذلم الہائیے اور مردے کو زندہ سے نکلتا ہے اس کی جو ہے تین مختلف توضیحات بیان کیے علما نے تفاصر میں ایک تو کیا زندہ کو مردے سے نکالنے سے ملازم ہے بے جان موجودات سے زی حیات موجودات کو پیدا کرنا بے جان موجودات سے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جب زمین جو زندگی کو قبول کرنے کے قابل ہوئی تو زندہ موجودات بے جان مادہ سے معرض وجود میں آ گیا خود جو ہے آدم علیہ السلام اللہ نے مٹی سے پیدا کیا تو مٹی بے جان میت مردہ اس سے ہائی آدم جیسے انسان کو ہلاک اور ہم انسانوں کے بھی جو ہے ہمارے ابتدائی وجود کا جو ہے ہمارے ہنج وہ کیا ہے ہم غذا کھاتے ہیں غذا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ہنجر وہ بے جان بےجان ایک دیکھا جائے تو ہاں اور اس سے ہماری انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں ابتدائی مراحل ہے وہ وجود میں آتی ہیں ہوٮٔے منویہ وجود میں آتے ہیں اس کے دراز پھر وجود میں آتے ہیں تو جب پھر دیکھا جائے تو میت سے حی وجود میں آتے ہیں تو زندہ موجودات سے مردہ مردہ جو ہے وجود کی پیدائش کا عمل بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے جاری ہوا ساری ہے ہاں جی کہ زندہ موجودات جو ہیں مرتے مرتے جاتے ہیں اور خواہ انسان یا دوسرے حیوانات تو اشرا جو ہے انہیں امر تحر ظلمائے تمنان ہے سمراج یعنی زندہ سمراج زندہ موجودات مارتے جاتے ہیں یہ مرالیہ کے زندہ ہیں حیوانات خصوصاً ہان جی. تمام زیرو وہ جو ہے زندہ ہیں ابھی کل مردہ ہیں تو اسی کو جو ہے زندگی کو اللہ چھین کے اس کو موت دیتے ہیں مردہ بنا دیتے ہیں آج انسان چلتا پھرتا انسان ہے کل وہ مردہ ہے اللہ نے رو شین لیا تو یہ وہی زندہ سے مردہ نکلتا ہے اس کی یہ تفسیر ہے جو دنیا میں موت و حیات کا سلسلہ چلا ہوا ہے یعنی ایک بار زندہ تھا اور کل مردہ ہے یہ نازا ہے تو یہ ایک توجہ اس کا یہ جو ہم محسوس کرتے ہیں دوسری توجیہ ایک معنوی تفسیر ہے جی یعنی توجیہ اور تفسیر معنوی ہے کہ روحانی و معنوی زندگی یعنی روحی روحانی و معنوی زندگی و موت کا مسئلہ ہے یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات جو ہے صاحبہ ایمان جو حقیقی زندہ ہے صحبان ایمان ان کا دل زندہ ہے نا حقیقی زندہ ہے ایمان اور صاحب صاحب جو حقیقہ ہے اور بے ایمان افراد جو حاصل میں مردہ ہے ان کا چونکہ دل مردہ ہے تو مرض وجود میں آتے ہیں کہتے ہیں صاحب ایمان جو حقیقی زندہ ہے وہ جو ہے بے ایمان افراد جو حاصل میں مردہ ہیں ان سے بھی وجود میں آتے ہیں یعنی بے ایمان لوگوں سے جیسے یعنی ایمان لوگوں سے بے ایمان لوگ وجود میں آتے ہیں ہاں جی جو روحانی طور پر زندہ لوگ ہیں ان سے بےمان لوگ تحر ظلم من الحائی یعنی مردہ زندے سے مردے سے مولاد بےمان لوگ جن کا جو حقد میں مردہ ہے ہائی صاحبان حیات لوگ جو دل زندہ ہے صاب ایمان ہیں تو ساب ایمان لوگوں سے بے ایمان لوگ پیدا ہوتے ہیں ہاں جی اس کا ایک معنیٰ یہ ہے کہ تحر ذلحیا من ال میں پہلا معنیٰہ جو ہے دوسرا معنیٰ توہر ظلم مین الحائی مردے کو سے نکلتے ہیں یعنی سارے ایمان لوگوں سے بائیمان لوگ پیدا کرتے ہیں توہر جلحائی مین المی میں کیا ہے مردہ لوگوں سے بے ایمان لوگوں سے لوگ ساب لوگ لوگ حیال لوگ مانوی تو پر قبول باعمان لوگ زندہ پیدا کرتے ہیں یعنی کیا ہے اس سے کافر ہے اس سے مومن لوگ اللہ پیدا ہوتے ہیں یہ ہو تو توہر ذلحائی مین دوسرا توحے علم تمن الحائی باپ با ایمان ہے ایمان کے اعلیٰ مقام و منزلات پر ہیں اس سے کافر بیٹے پیدا ہو جاتے ہیں جیسے حضر نوح علیہ السلام کا بیٹا جیسے نوح نبی اللہ الاََ اعظم پہ عمر ہے اس کے بیٹے کا نام جو ہے آپ کے نافرمان ہیں تو وہ باپ ہئی کا اعلیٰ مزاق ہے بیٹا مئی کا جو ہے اس کا مزداق ہے تو یہ ایک تفسیر ہے معنوی تفسیر ہے اس کو بولتا ہے ہاں جی اس نے اسی تفسیر کے اور کو بعض اوقات جو ہے اس کے برعکس سے ان بے ایمان افراد سے اہل ایمان افراد پیدا ہوتے ہیں چین جی اسلام سلم کے دور میں کتنے باپ کافی لو مشرق مرے اور ایمان نہیں لائے ہوں گے اور ان کے بیٹے مسلمان اور مومن ہو گئے تو یقینا جو ہے کوفار ماں باپ سے مسلمان مومن بیٹے پیدا ہوتے ہیں فاصف و فاجر ماں باپ سے صالح اور بایمان ابلی اللہ کے تک بندے پیدا ہوتے ہیں ہاں جی تو یہ جو ہے تو ظلمِ دا منہائی ہے ہاں جی زندہ لوگوں سے مردہ مردہ لوگوں سے زندہ یعنی ایمانی طور پر جو زندہ ہے وہ ایمانی طور پر کمزور بے ایمان کافر مشق سے لوگوں سے پیدا ہوتے ہیں اور توہ ظلم اور جو ہے منہائی ایمانی طور پر قوی اللہ والوں سے قوی بدباقی سے بہت ہی برا اولاد بے ایمان اولاد اوباش اولاد پیدا ہوتے ہیں. تو ایک معنیٰ توہ ذلحائی چاہیے۔ اور تفصیل نماز میں اس یاد میں سلمان فارسی سے منقول ہے رسلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے توہر ظلمائے منہر کے تفصیل نے بین فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو کافر کے صلف سے اور کافر کو مومن کے صلف سے نکالتا ہے عباء و نے بھی یہ معنی فرمایا ہے ایک دوسری تو توجہ بھی اس کے ممکن ہے کہ وہ یہ ہے کہ بس اوقات جو جسمانی طور پر بالکل صحت مند باپ کو معذور و بہرا گونگا اولاد پیدا ہوتا ہے اور کبھی بہرا بہرے گونگے اور بہر بہرا گنگا اور الدین کو اللہ تعالیٰ بالکل صحت مند اور تیز تراس اولاد پیدا کرتا تو یہ بھی اس کی ایک توضیع ہے پھر آخر میں طرز حکومت شاو بغیر حساب میں یہاں ریجک سے مراد ہر طرح کی روزی نعمت عنایت الہی اور ہر چیز جو بندوں کے لیے نفا واش مفید ہو وہ سب مراد اور مفہوم ہے اور بغیر حساب سے مراد جو ہے ترسی نے انہوں نے لکھا ہے اور مت اس طرح اشارہ ہے کہ عنایت خداون کے دربار میں اس قدر عنایت خداون جو ہے کہ خداون خداون کے دربار میں اللہ کے اس کے دربار میں اس قدر وسیع اور گہرے ہیں کہ وہ جتنی بھی مقدار جسے جی بھی بڑھ جائے اور ان میں تو تو ان میں کچھ فرق نہیں آتا اللہ تعالیٰ کی نیتوں میں اور وہ حساب رہنے کا محتاج نہیں کیونکہ حساب تو وہ رکھتے ہیں جن کا سرمایہ محدود ہو اور اس کے کم یا ختم ہو جانے کا خوف ہو لیکن وہ خدا جو عالمی وجود و کمالات کا بے کنار سمندر ہے اسے کم ہونے کا خوف ہے نہ اس سے کوئی حساب لینے والا ہے اور نہ ہی اسے حساب کی ضرورت ہے لہذا جو ہے بغیر حساب کیونکہ اللہ تعالی جس کو جائے دیتا ہے بغیر حساب دیتا ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں جو دینے میں جو ہے اندازے سے گن کے متصل ہے کیونکہ ہمیں ختم ہونے کا حدرہ ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے ختم ہونے کا حدرہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی وہاں ختم ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہاں اس کی عنایتیں باہر لا ساحل ہے اس کی نعمتیں باہر لا ساحل ہیں کیونکہ وہ امر کن و یکن سے ہر چیز کو وجود میں لاتے ہیں ہاں یعنی اس کے لیے کسی چیز کے ختم ہونے کا موضوع ہی نہیں لہٰذا وہ جس کو بھی دیتے ہیں بغیر حساب دے سکتے ہیں اور جس کو دینا مسئلہ سمجھے وہ بغیر حساب عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا پر وزرہ ان مقدس آیات کے معنی افو کو سمجھتے ہوئے ہمیں دنیا میں زندہ دل انسان کے حیثیت سے ایک جو ہے معنوی طور پر صاحب حیات انسان کی حیثیت سے زندگی گزاریں زین گرامی آج کا دور جو ہے بہت ہی خراب دور ہوا ہے لوگوں لوگ بظاہر تو زندہ ہے چل پھر رہے ہیں ہاں جی سب کچھ دنیا طور پر عیاش کا شکار ہے عیاشیاں اڑا رہے ہیں لیکن مانوی طور پر دیکھے جائیں تو ایمان آج کل روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہے تو ایمان کے کمزور ہونے میں لگا کہ دل مڑتے ہوتے جا رہے ہیں زمین مردے ہوتے جا رہے ہیں اولاد کو ماں باپ کا احساس نہیں ان کے خدمات کا احساس نہیں ہے بھائی بہنوں کا آپاس میں وہ محبتیں نہیں رشتے داروں کا آپاس میں وہ محبتیں نہیں کوئی دوسرے کے دکھ درد میں شامل ہونے کے مسلمانوں کو تو آپات میں جو سے کوئی محبت نامی چیز ہی نہیں ہے ہاں جی, ہر ایک دوسرے کو لوٹنے کے پیچھے ہر ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کے پیچھے جب کہ اللہ کے پیارے نبی نے تو ہاں جی آ, آ, کہاں سے کہاں سے لا کر جو ہے ایران سے لا کر حوش سے لا کر ہاں جی تمام مسلمانوں کو مدنے میں ایک ایسا شہر آباد کیا جس میں جو ہے سب کو ایک ایسے ایک دوسرے کا ایسا چاہنے والا بنایا دین کے بنیادوں پر ہر ایک نے اپنے اپنے جائیداد تقسیم کر کے دوسرے بھائی کو دے دیا دو گھر ہے تو ایک گھر دوسرے بھائی کو دے دیا پامن کے میں بھائی کا رشتہ بنایا ہاں جی دو باغ ہے تو ایک باغ اس کو دے دیا اس طرح ہر جائیداد میں انہوں نے اپنے مسلمان بھائی کو حصہ دے دیا لیکن آج کل ہر ایک دوسرے کے جیب پر ڈاکہ لانے کے بجائے ڈاکہ لگانے کے علاوہ ہر ایک اپنی منفات کو حاصل کرنے سے دوسرے کو جو یہ میرے مسلمان بھائی اس کے اس کا مجھے خیال رہنا چاہیے اس کی نفع میرا نفع ہے اس کا نقصان میرا نقصان ہے ہاں جی اس کا فائدہ میرا فائدہ ہے اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے لیکن آج کہاں ہے ہاں یہ تعلیم آج تو ہر ایک دوسرے کو لڑنے پہ آتے ہیں ابھی رمضان جیسا مقدس مہینہ ہمارے سامنے ہے ہاں جی ہر کاروباری شخص، ہر طبقہ اپنے اپنے جگہ پر لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ مارتے ہیں ہاں جی کاروباری شاخت جو ہے دنیا جانتا ہے بھائی باقی مہینوں کے مقابلے میں رمضان میں حالانکہ رمضان مبارک میں خرید و فروخت بہت زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جائیں تو کم قیمت پہ بھی بیچیں تو ان کو اچھا خاصا منافع مل جاتا ہے کیونکہ خرید و فروخت زیادہ ہوتی ہے تو ہاں جس طرح روزانہ پہلے دس کلو فروخت ہوتا تھا آج جو ہے سو کلو فروخت ہو جاتا ہے تو اسی حساب سے فائدہ ویسے زیادہ آتا ہے ہاں جی لیکن جو ہے ٹرپل ڈبل ٹرپل کمائے گا اور مسلمانوں کے غریبوں کے جیب پہ ڈاکہ مارے گا ہن جی غریبوں کے لیے جو ہے اس طرف سے اللہ تعالیٰ آدھا کے فرضے کو ادا کرنے کی خوشی کے ساتھ ساتھ اس طرف سے منگائی جو ان کے کمر توڑ دیتے ہیں رمضان میں خاص طور پر جب پہلے زمانے میں فرماتے ہیں جو ہے رمضان میں چیزیں ہر چیزیں سستی کرتے تھے چرنے ٹھنیں ہر چیز پہ کم کر دیتے ہیں. ابھی چرنے ڈنی وہی جو ہے سو کی مال کو تین سو روپئے میں چار سو پانچ سو روپئے میں بھیج دیتے ہیں کتنا بڑا آج یہ مسلمان درندہ صفت ہو چکا ہے ہاں جی درندہ صفات ہو چکا ہے دوسرے کو مل جائے تو نا چیر پھوڑ کے کھانے کو تیار ہے کسی پر رحمت کرنے کی کسی پر شفقت کرنے کی کسی پر رحم کرنے کی کوئی احساس سے نظر نہیں آ رہا ہے ہاں جی کوئی اعلیٰ افسر کسی کو نوکری دے رہے تو رشوت دے بغیر نہیں دے رہے یہ کیا وہی دل مردہ ہونے کی علامات ہے ہاں جی کوئی کاروبار کرتے ہیں دوسرے کو جتنا فائدہ ملے لے لیں گے کوئی انصاف نہیں ہے بھائی مجھ سے اس سے زیادہ دس روپے کے مال کو دس درد بارہ تیرہ چودہ پندرہ روپئے نہیں دس روپے کے مال کو تیس روپے میں بھیجے گا اگر ملے تو دس روپے کے مال کو ملے تو پچاس روپے میں بھیجے گا کتنا غریبوں کے زندگی کو مشکل میں ڈالتے ہیں جبکہ مسلمان معاشرے میں ہم رہتے ہیں آپ کے خریدار سارا مسلمان بھائی ہے ہاں جی آپ کے مسلمان بھائی جو حقیقی بھائی ہے جو پیارے نے قرآن کا اخوت ممنخوت آج مسلمان ہونے کا ایک پر کسی قسم کی شفقت مہربانیاں رحمت نظر نہیں آ رہا بلکہ ہر ایک دوسرے کو لوٹنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے دوسرے کے جیب خالی کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اپنے جیب بھرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے تو کہاں اس لیے اسی کو قرآن نے کہا مردے ہیں ان سب کا دل میں ہیں یہ مردہ ہیں جو ہاں چل پھر رہے ہیں چلنے پھرنے والا مردہ لیکن ان کا دل مردہ ہے تو نے اسی حرما تخر ظلمائے تمن الحائی کبھی جو ہے سال سے ایسے دل مردہ اولاد پیدا ہوتے ہیں کبھی دل مردہ لوگوں سے دل زندہ انسان پیدا ہوتے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے اللّہ ہم سب کو ایسا انسان بنا دے کہ دن کا دل زندہ ہو جن کا ضمیر زندہ ہو جن کا احساس زندہ ہو اللہ ہم سب پر تمام مسمانوں پر آرام ہو